پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا علمی جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سوال نمبر سینتالیس شیخ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرعی نظام کے نفاذ اور غیر شرعی نظام اور کاموں کے خاتمے کے لیے نکلے ہیں لیکن کیا یہ غیر شرعی کام صرف خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں باقی صبح میں نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ تو صرف خیبر پختونخوا میں جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہی گرا بعض پشتون قوم پرس جماعتوں کا بھی ہے کہ یہ لوگ صرف پشتون کے خلاف اقدام کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے دیکھیں جی ایچ کیو لاہور کامنا وار ٹریننگ سینٹر راول پنڈی میں آئی ایس آئی کی بس پر حملہ میرٹ ہوٹل جنوبی پنجاب میں مختلف اہداف پرویز مشرف اور اس کے گھر پر حملہ یہ کاروائیاں اسی طرح کراچی میں سی آئی ڈی سینٹر اور مختلف اوقات میں مختلف جھڑپیں اور بلوچستان میں فوج کو ٹارگیٹ کرنے والے الحمدللہ ہمارے ہی مجاہد بھائی تھے بات یہ ہے کہ جہاں قوت کا مظاہرہ زیادہ ہوگا وہاں کاروائیاں بھی خوب ہوں گی جیسے عرب میں کفر ہر سو پھیلا تھا لیکن کاروائیاں مکہ کی ارد گرد ہوتی تھیں اس لیے کہ قوت کا مظاہرہ زیادہ سہل تھا غرض یہ جنگی تدبیریں ہیں جنہیں تدریج کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے اچھا شخص محترم عصری علوم کے اداروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ کا سوال عصری علوم کے حوالے سے تو عصری علوم کے حصول میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ البتہ ہم مغربی افکار کے خلاف ہیں اور اسی طرح جن میں اسلام دشمن شخصیات کی صفات کو جاگر کیا جاتا ہو تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ لاء اور سیاسی مضامین جیسے پولیٹیکل سائنس جو اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں تو ہم اس کی بھی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک اسکول کی عمارت کا تعلق ہے تو ہم اس کو نشانہ نہیں بناتے لیکن جب یہ اسکول فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال ہونے لگے تو پھر اسے نشانہ بنانا اسکول کے طور پر نہیں ہوتا بلکہ فوجی چھاونی پر حملہ ہوتا ہے باقی اسکول کے اساتذہ وغیرہ سے ہمارا کوئی سروکار نہیں آرمی پبلک اسکول کے بچوں پر حملے کی کیا حقیقت ہے اور جہاں تک آرمی پبلک اسکول کا تعلق ہے تو اس میں یہ بات سمجھیں کہ ملک میں دھماکہ کرنا صرف طالب کا کام نہیں ہے اس لیے کہ طالب اتنا کمزور نہیں کہ خلاف اشارہ کاروائیاں کرے کریں اور پھر چھپتا رہے بلکہ جہاں بھی طالبان کاروائی کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں رہی بات اسکول کے بچوں کی تو یہ محض طالبان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اس لیے کہ جہاں طالبان فوجیوں کے اسکول و ماہ کو اڑاتے ہیں تو وہاں فوج اور میڈیا ان حملوں کو طالبان کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں اور ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ بچوں اور عورتوں کو مارنا یہ طالبان کا کام نہیں ہے ملک میں بلیک واٹر بھی دھماکوں میں ملوث ہے اور اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ روس کے دور میں عوامی نیشنل پارٹی بھی دھماکوں میں ملوث رہی ہے اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ملالہ پر حملہ کس نے اور کیوں کیا جہاں تک ملالہ کا تعلق ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک درست اقدام تھا لیکن چونکہ دین سے ناشنائی ہے تو اس کی وجہ سے دینی طبقات سے بھی تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ حضرات بھی اس عمل پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد الاسلام غریبا و غریبا و کما بدا فتوب الغربا اسلام ابتدا میں بھی ناشنا تھا اور آخری دور میں بھی ناچنا بن جائے گا تو خوشخبری ہے ان نوجوانوں کے لیے جو آخری دور میں اسلام کو زندہ کریں ابتداء میں اسلام اس طرح ناشنا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مشقین کو رحمان کی طرف بلاتے ان کو رحمان کی دعوت دیتے تو مشقین کہتے کہ ما نا عارف ہو اللہ رحمٰن یمامہ کہ ہم تو صرف یمامہ کے رحمان کو جانتے ہیں آپ کے رحمان کا ہمیں کوئی علم نہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مزید اسلام کی دعوت دیتے تو میں مشکین کہتے ماں سمینا بحادہ فی آبا یہ باتیں تو ہم نے اپنے پچھلے آبا و اجزا سے نہیں سنی جن کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں آج اگر مجاہدین کسی مرد یا عورت پر شریحت جاری کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ عمل بڑا انوکھا لگتا ہے جیسے یہ اللہ کے حدود نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام دوبارہ ناشتہ بن چکا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ملالہ پر حملے کی حقیقت بتانے سے قبل یہ بات ایک مرتبہ پھر واضح کر دو کہ جنگ میں بچوں بوڑھوں اور عورتوں کو مارنا جائز نہیں ہے لیکن جو بوڑھا شخص یا عورت جنگ میں اسلام اور مجاہدین کے خلاف کسی بھی قسم کی معاملت کرے تو اسے قتل کرنا اسلام میں جائز ہے علامہ قاسنی رحمہ اللہ نے اسے معنوی قطار سے تعبیہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام نے ایسی عورت کو جو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجف کلام کہا کرتی تھی آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی تو اسے قتل کیا اور ایسے بوڑھے شخص کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قتل کیا جنگ میں مجاہدین کے خلاف کفار کی رہنمائی کرتا تھا اب آتے ہیں ملالہ کے حملے کی طرف کی اس پر کس نے حملہ ہوا سوات میں چونکہ فوج کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے مجاہدین ہر طرف پہاڑوں میں منتشر تھے اور ملالہ تھی کہ عرصہ دراز سے اسلام اور مجاہدین کے خلاف استعمال ہو رہی تھی ہم ہر بار یہ سوچ کر ٹال دیتے تھے کہ کہیں اسلام کی برنامی کا باعث نہ بن جائے لیکن ملالہ جب حس سے متجاوز ہونے لگی تو چند نوجوانوں نے کم عمر نوجوانوں نے جن میں جہاں تک مجھے یاد ہے سب سے زیادہ عمر والا لڑکا چودہ سال کا تھا تو انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا لہٰذا اس کا کام تمام کیا جائے تو وہ اٹھے اور ملالہ کو نشانہ بنایا جس میں وہ مردہ تو نہیں ہو سکی لیکن بری طرح زخمی ہو گئی اب جب یہ حملہ ہوا اور میڈیا پر یہ بات پھیل گئی تو اسلام دشمنوں کو مجاہدین کے خلاف ایک بار پھر زبان دراز کرنے کا موقع مل گیا اور وہ کہنے لگے کہ ملالہ ایک نابالغ بچی تھی جس پر شریع کام لاگو نہیں ہوتے تھے لیکن جب ہم نے قوم کی بتائی ہوئی تاریخ پیدائش کے مطابق حساب لگایا تو اس وقت ملالہ کی عمر پندرہ سال تھی جس میں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور احکام شرح کی مکلف تھی البتنہ اتنا ضرور ہے کہ یہ حملہ ان لڑکوں نے اپنے ذاتی مشورے سے کیا تھا لیکن ہم اسے خلاف شرح نہیں سمجھتے بلکہ ایک درست اقدام سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان لڑکوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں